واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدن عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا الف الف مره بعدد كل ذره ما تحب وترضى بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان لا علم لنا علام ما ان کان تھل العليم الحكيم سبحان ربی کا رب العزت عمائے وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین بحمد اللہ دور تفصیر قرآن کا آج تیسرا دن ہے اور اصطلاحات یا اصول القرآن میں سے ہم نے دو عنوانات ذکر کیے ہیں پہلا عنوان تعریف اور اسما قرآن کریم کے دوسرا عنوان موضوع قرآن کریم کا تیسرا عنوان حکمت النزول القرآن اب یہ چوتھا عنوان مخاطبین قرآن قرآن کریم کے مخاطبین ایک مومنین ہیں دوسرے منکرین ہیں منکرین کی چار اقسام مشرقین یہود نصارہ اور منافقین مشرقین کو جاننے کے لیے شرک کی وضاحت کی ضرورت تھی تو ہم نے وہ کل کر دی کہ شرک کی دو اقسام ہیں شرک اعتقادی اور شرک فیلی شرک اعتقادی کی چار اقسام شرک فل علم شرک تصرف شرک فل عبادت شرق دعا اور شرک فیلی کی دو اقسام تحریمات العباد اور العباد آج ہم اقسام المشرقین بیان کریں گے اقسام المشرقین مشرقین کی اقسام جس طرح شرک کی چار اقسام تھیں اسی طرح مشرقوں کی بھی چار اقسام ہیں ایک مشرقین بالعباد الصالحین اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی صفت دینا اور ماننا اللہ کا حصہ دار بنانا مشرقین بالعباد الصالحین دوسرے مشرقین بال ستاروں کو اللہ کے ساتھ حصہ دار بنانا ستاروں میں کرشمہ ماننا تیسرے مشرقین بالجن جنات کو الوہیت کی صفت پہ متصف ماننا اور چوتھی قسم مشرقین بالملائکہ ملائکہ اور فرشتوں کو اللہ کا حصہ دار بنانا پہلی قسم جو کہ مشرقین بالعباد صارحین ہیں اس کی ابتدا نوح سے ہوئی آدم علیہ سلاد و دس زمانے دس قرن دس پیڑیاں شرک نہیں تھا کاننہ سوما تن قوم نوح پہلی وہ قوم تھی جنہوں نے شرک کیا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پانچ بزرگ تھے نیک اولیاء کرام تھے جن کے اسمائی گرامی سور نوح آیت نمبر 23 میں ذکر ہو رہے ہیں لا لاتر ولا تذرن ودن ولا سا یغوس وسرا یہ ود سوا، یغوس یعوق اور نسر پانچ اولیات تھے جن کے ساتھ قوم کو محبت تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کانو جالن صالحین من قوم نوح یہ پانچ نیک بزرگ اولیات تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جب فوت ہوئے تو شیطان نے انولیا کی تصاویر شکلیں بنا کے لوگوں کو تسلی دینا شروع کی کیونکہ لوگ ان کے پیچھے خفا تھے لوگ ان کی زیارت کرتے تھے ان کی تصاویر کو دیکھتے تھے جون جون جہالت بڑھتی گئی تو شیطان نے لوگوں کو ان تصاویر کی پوجا پاٹھ پہ عبادت پہ آمادہ کر دیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو شرک کی رت کرنے کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی تشبیح نوح علیہ السلام کی وہی کے ساتھ دی جاتی ہے قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر ایک سو ترسٹھ سورے ایک سو نمبر آیت میں فرمایا اناؤ ہے نا الے کا کماؤ ہے اے حبیب ہم نے وہی کی ہے آپ کی طرف جس طرح کہ وہی کی تھی نوح علیہ سلام کی طرف و نبی نمبادی اور دوسرے انبیاء کرام کی طرف نوح علیہ السلام کے بعد تو نوح علیہ سلام سے پہلے بھی انبیاء کرام تھے لیکن ان کی وہی صرف اور صرف امر بالمعروف پہ مشتمل تھی نہیں یعنی ان منکر پر یعنی رد شرک پر سب سے پہلے آنے والے پیغمبر نوح علیہ السلام ہیں نوح علیہ السلام سلام کی وہی رد شرک اور رد رد منکر پر مشتمل تھی امر بالمعروف کے ساتھ نہیں انل منکر بھی تھا تو اس لیے پہلے انبیاء کرام کی وہی کے ساتھ تشبیح نہیں دی گئی بعد میں آنے والے علیہ سلام اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کرام کی وہی کے ساتھ علیہ سلام کی وہی کی تشبیح دی گئی ہے و ح إِبْرَاهِيمَ ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ا وَعِيسَى اسحاق و اقوب وَسُلَيْمَانَ لسباتی وائیسا ویوب تو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر دونوں پہ مشتمل پہلی وہی نوح علیہ السلام پہ نازل ہوئی نبی علیہ السلام کے قوم قبیلے میں مکے کے مشرقین کے جو آلحا تھے ان میں مشہور لات امام بخاری فرماتے ہیں کان رجلن رجول انصال ہینت سوی قل ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا جب فوت ہوا تو لوگوں نے اس کی محبت میں اس کی عبادت اور پوجا شروع کر دی امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو لوگ بتوں کی عبادتیں کرتے ہیں تو بت کی عبادت اس نیت اور عقیدے سے نہیں کرتے کہ یہ کوئی لکڑی کا بنا ہوا مجسمہ ہے یا پتھر کو تراشا گیا ہے بلکہ فخر الدین راضی فرماتے ہیں العاقل اللہ ابود السانامہ بین حجر اور خشب عقلم کسی سنم اور بت کی عبادت نہیں کرتے اس وجہ سے کہ وہ پتھر ہے یا لکڑی ہے یا اور کوئی چیز بلکہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں اور ان نیک اولیاء بزرگوں کے مجسمے کی پوجا کرنے سے ان کی ارواح اس میں آتی ہیں ہم ان کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتے ہیں یہ اللہ کے در میں اپنی ہماری حاجات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہا اولا شفا اند اللہ والا عقیدہ یا سور زمر آیت نمبر تین مانا بدم اللہ اللہ زلفا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے ہاں درجے میں نزدیک کرتے ہیں شاولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تفیمات الہیہ دوسری جل صفہ پینتالیس میں منظاہب الا بلدتی اجمیر اور الا قبری سالار مسعود غازی یجل حاجتن یت لبہ سما فقط آسما اسمن اکبر من القت لزنا جو اجمیر گیا وہاں ایک ولی کی قبر ہے یا سالار مسعود غازی کی قبر پر گیا اس نیت اور عقیدے کے ساتھ کہ وہاں اللہ سے اپنی حاجت مانگے گا اللہ سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگے گا تو اس شخص نے زنا اور قتل سے بڑا گنا کیا یہی مشرقین بالعباد الصالحین ہیں اولیاء کی محبت میں شرک کا ارتقاب کرنے والے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتح مصریہ میں المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سات سو اٹھائیس ہجری میں فوت ہوئے پتاو مصریہ میں لکھتے ہیں من زعما ان دعا عند القبر افضل من المسجد فقط کفر اب اجماعل مسلمین جس کسی کا یہ عقیدہ بنا کہ دعا قبر کے پاس اولیاء کرام کی مزارات کے پاس مسجد سے زیادہ افضل ہے تو فقط کفر ابھی اجماع المسلمین یہ شخص تمام امت کے اجماع پہ کافر ہوا کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور یہ اس سے زیادہ افضل اولیاء کے مزارات کو مانتے ہیں تو کفر ہے اللہ کے گھر سے زیادہ افضل اولیاء کے مزارات کو ماننا سرعی بدی ہی کفر ہے عیسائی بھی عیسا علیہ السلام کو الہ مانتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے کفر کا فتوہ قرآن کریم میں دیا سورہ معیدہ آیت نمبر بہتر میں اللہ فرماتے ہیں لقت کا فر الدین کالون اللہ مریم یقیناً کفر کر لیا ان لوگوں نے قالو جنوں نے کہا ان اللہ ہو ابن مریم اللہ یہ مسیح ابن مریم ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل ابود اللہ ربی وربکم اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا او بنی اسرائیل عبادت کرو ایک اللہ کی جو میرا اور تمہارا پالنے والا ہے ان میوں شریک بلّہ ہی فقط حرم اللہ جنا یقیناً جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا شریک ٹھہرایا تو بے شک حرام کر دی اللہ نے اس پہ جنت وما النار اور ٹھکانا اس کا جہنم ہے وما للظالمین من انصار اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی امدادی تو کافر ہیں وہ لوگ جو الہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں الوحیت کی صفات عیسا علیہ السلام میں مانتے ہیں کافر ہیں وہ بھی کافر ہیں جو تین علیہ کو مانتے ہیں لقد کا فر الدینہ کالو ان اللہ سالسا تصلیس والا عقیدہ ایک اللہ الہ ہے دوسرا مریم الہ ہے الہ ہے اور تیسرا عیسیٰ یا ایک اللہ دوسرا جبرائیل اور تیسرا عیسیٰ یہ تینوں الہ ہیں ومام اللہ اللہ الاحد یہاں مسئلہ الہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے انشاءاللہ ہم اس پہ بھی تفصیل کریں گے آیت نمبر پچہتر میں فرمایا مل مسیح اگنو مریم اللہ رسول نہیں ہے مسیب ابن مریم مگر اللہ کے رسول مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں قطالت من قبلی ہے رسولو و ام صدیقہ نا یا کولان تو یہ الہ نہیں رسول ہے سورہ معاہدہ آیت نمبر سترہ دیکھیں ستارہ سورہ معاہدہ آیت نمبر ستارہ لقد کا فر الدین کالو ان اللہ حل مسیح مریم یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیب نے مریم ہے کلفم لمن اللہ ہی شی ان ارادہ کل مسیحب ن مریم و امو ومن فل اردی جمیا یقیدہ کفر کا ہے عیسی علیہ السلام کو الہ ماننے والے کافر ہے تو اولیاء اولیاء کرام کو آلیہ ماننے والے تو پھر لازمن کافر ہوں گے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو اکہتر ون سیونٹی ون ایک سو اکہتر نمبر آیت سورہ نساء یا لل کتاب لا فی دین کم ولا تقولو اللہ الحق او کتاب والو تم گلو نہ کرو زیاتی نہ کرو بدات نہ کرو اپنے دین میں ایجادات نہ کرو ولا تقولو اللہ الحق اور مت کہو اللہ پہ مگر مناسب ان مل مسیحی ابن مریما رسول اللہ و کلی متحو القاہ مریم وروح منه روح فامن بلّہ ولا تقولوا ولا تقول ان تہوم مت کہو کہ آل حاتین ہیں منع ہو جاؤ اس بات سے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا انہوں واحد بے شک اللہ اللہ ہے یکتا ایک ان یکون لہو ولد پاک اللہ شریک سے پاک اللہ کے ہو اللہ کے لیے ولد لہو ما فی السماوات و ما فلاردی و کفا بلّہ ہی وکیلا سوریونس آیت نمبر اٹھائیس میں بھی مشرقین بالعباد عباد پر رد ہے گیارہواں پارہ سورہ یونس آیت نمبر اٹھائیسین شرک مکان کم ان شرکا اکم فضل وکال شرکا اہم تم ایاتود سورہ نہل آیت نمبر بیس آیت نمبر بی سورہ نحل مشرکین بالعباد عبادت پر رد ولدین دمندون اللہ لا يخلقون شیئن وهم يخلقون والذین یو من دون دمندون اور وہ لوگ جن کو یہ مشرقین پکارتے ہیں اللہ کے سوا لا یخلوقون وهم اومیخلقون نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز اور یہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں اموات غیر احیاء مردے ہیں یہ زندہ نہیں ہیں وما يشعرون شعور ایا نہیں سمجھتے یہ لوگ کہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے سور فرقان آیت نمبر تین میں مشرقین بالعباد عبادت پر رد سور فرقان تیسری آیت آیت نمبر تین و تخونی ہی علی تلہقون اور پکڑے ہیں ان مشرقوں نے اللہ کے سوا اور مددگار لا لاخلوقون شعی وهم يخلقون نہیں پیدا کر سکتے یہ کوئی چیز بھی اور یہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں والملی انفسی ہم وروں ولا نفا اور یہ مالک نہیں ہے اپنے آپ کے لیے نہ ضرر پہنچانے دور کرنے کا اور نہ نفع رسائی کا کہ ولا ام لکھوں نہ موتوں ولا حیات ولا نشورا اور مالک نہیں ہے نہ موت کے نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھنے کے مالک نہیں ہے واقدار نہیں ہے سور احقاف آیت نمبر چار میں پارے کا پہلا صفحہ الر تمہ ارونی مادا خلق مینل اردی ام لہم شرکن فس سماواتی کہہ دیجیے خبر دے دو مجھے ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ارونی مادا خلق من ال دکھا دو مجھے کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے ام لہم شرکن فس سماوات یا ان کے لیے ہی صداری ہے آسمانوں میں ایتونی تو نہیں بھی کتاب من قبل حاد او اثارت من علم ان کنتم صادقین سورہ مریم میں اور جا بجا قرآن کریم میں مشرقین بالعباد عباد کی تردید ہے دوسری قسم مشرقوں کی مشرقین بل ہیں جو ستاروں میں تاثیر مانتے تھے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ایک دن صبح فرمایا آج رات بعض لوگ مسلمان رہ گئے بعض کافر بن گئے تو صحاب کرام نے عرض کیا اللہ کہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کا عقیدہ یہ ہو کہ رات کو بارش جو برسی ہے اس کے برسانے والا اللہ ہے تو یہ مسلمان رہے اور جس کا یہ عقیدہ رہا کہ رات کو جو بارش برسی, برسی ہے اس کو برسانے والا ستارہ ہے تو یہ کافر ہو گئے ستاروں میں کرشمہ ماننے والے ستاروں میں تاثیر ماننے والے اور ستاروں کے لیے علوحیت کی صفات ماننے والے یہ مشرقین بال تھے ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پرستش کرتے تھے مشرقین بال تھے اسی لیے ابراہیم علیہ اللاط و السلام نے کواقب کی علوہیت پہ رد کیا آپ دیکھیں سور انعام آیت نمبر چورہتر سیونٹی فور انعام آیت نمبر چورہتر ویس قال ابراہیملی ابھی ہی آ ذرا تخیض و اسلامن عالیہ انا کا و یہ مشرقین بالعباد عباد بھی تھے اور مشرقین بالملائکہ بھی تھے مشرقین بل بھی تھے کنوری ابراہیم ملکاواتی وردو نل موق فلم جنالئی ہلئی لورا جب اندھیرا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پہ رات کارا آبن کا تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا قطب شمالی قال ہاضا ربی تو فرمایا آیا یہ میرا رب ہے ہاضا ربی میں استفام کا لہجہ استعمال کرو گے ہاضا ربی آیا یہ میرا رب ہے یہ مالک ہے یہ الہ ہے فلمّا أفل قال لا حب الافیلین جب ڈوب گیا غروب ہو گیا یہ ستارہ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لاؤ حب العفیلین میں محبت نہیں کرتا وہ والی غروب ہونے والوں کے ساتھ اسی لیے مولانا روم نے فرمایا اندری وادی مرو تو, تو بے دلیل اندری وادی مرو تو بے دلیل لا احب العفیلین گو چوں خلیل دین کی اس وادی میں تو بے دلیل نہ رہے لا احب العفیلین گو چوں خلیل اللہ کے خلیل کی طرح تو اعلان کرے گا لا احب العفی میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا فَلَمَّا القا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ کال ربی جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو بازی غن چمکتا ہوا تو فرمایا آیا یہ میرا رب ہے فلما افلا جب غروب ہو گیا چاند بھی قال لئن لم لَأَكُونَنَّ مِنَ ربی لکون تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے مضبوط نہیں کیا میرے رب نے تو خام خامے ہو جاؤں گا قوم گمراہ میں سے فلم سبازی کال ہاد ربی هادا اکبر تو جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتا ہوا تو فرمایا آیا یہ میرا رب ہے پہلے ستارے کو دیکھ کے کہا دا ربی کیا یہ رب ہے پھر چاند کو دیکھ کے کہا ہادا ربی کیا یہ رب ہے پھر سورج کو دیکھ کے کہا دا ربی آیا یہ رب ہے یہ الا ہے کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے ہادا اکبر فلم افلت جب غروب ہو گیا سورج بھی تو قال یا قومی انی بری ما تشریکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بری ہوں بیزار ہوں اس سے جن جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تم چاند سورج ستاروں کو اللہ کا حصہ دار بناتے ہو الوہیت کے مرتبے پہ چڑھاتے ہو میں اس سے بری ہوں میں نہیں مانتا نہیں مانتا یہ عقیدہ عرب میں بھی تھا سورہ نجم ذرا دیکھیں ستائیسواں پارا سورہ نجم آیت نمبر انچاس آیت نمبر انچاس و ان ہوا رب و شعرا ستارہ تھا جس کی عبادت عرب کے کچھ قبائل کیا کرتے تھے تو ان کی تردید ہوئی وَأَنَّهُ ان ہوا رب شعرا اور یقیناً شان یہ ہے یہ اللہ ہے مالک شعرا ستارے کا شہرہ ستارے کا مالک اللہ رب اللہ حاکم اللہ ہے سور تکویر میں بھی فرمایا عزت شمس کو ویرت و ادن نجومن کا درت تیسواں پارا عزت شمس کوت و ازن نجومن کا یہ ستارے چاند سورج یہ تو بے نور ہونے والے ہیں ختم ہونے والے ہیں تم ان کو کیوں الہ مانتے ہو سور ان فطار میں بھی فرمایا عزت سما ان فطارت وی دل یہ کوا یہ ستارے سارے منتشر ہو جائیں گے بے نور ہو جائیں گے سورہ انعام آیت نمبر ستاسٹھ میں بھی فرمایا ستانوے ستانوے نمبر آیت سورہ انعام میں بھی فرمایا تم ستاروں کو اللہ مانتے ہو وہو اللہ جالل کو من جھوم تہ تدو بحا فی ظول ماتل برری قد فصل نل آیا تلی قومی وہو الدی جالل کو من جم علی تہ تدو فی ظولو ماتل برری ول بحری یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو اس لیے کہ تم راہ پاؤ ستاروں کے ذریعے فی ظلمات تل بریول بحری اندھیروں میں خشکی اور دریا کے قد فصل نل لقومی تلی قومی یا لمون سور نحل آیت نمبر بارہ چودواں پارہ سور نحل آیت نمبر بارہ و لَكُمُ کم وَالنَّهَارَ و وَالْقَمَرَ ومر ون بِأَمْرِهِ سَخَّرَ تم بھی امری اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے لیل و نہار کو شمس و قمر کو نجوم ستاروں کو ون نجوم بِأَمْرِهِ تم بھی بِأمرِ ستارے تابے ہیں مسخر ہیں اللہ کے امر اور حکم کے ساتھ ان نفیز علی کلا قومی آیت نمبر سولہ میں بھی فرمایا والا انتمی دبی کم ونہار و علامات و بن نجمی و بن نجم ہم یا اور ستاروں کے ذریعے یہ راہ پاتے ہیں سورت العراف آیت نمبر چون سور آراف آیت نمبر چون اندی خلق سماوتی وردفی ستتیشل حسی وشم سول قمر ون بِأَمْرِهِ مسخراتی امری وشم سول قمر سورج اور چاند اور ستارے یہ سب تابع ہیں اللہ کے امر کے الْخَلْقُ قول تَبَارَكَ ك رَبُّ رب سورہ حج آیت نمبر اٹھارہ سورہ حج آیت نمبر اٹھارہ تر اللہ تراس الحمو من سماواتی و ومن اردی الارض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر نجوم اللہ کی تابع ہے نا سورہ مرسلات آیت نمبر آٹھ سورہ ملک آیت نمبر پانچ یہ ستاروں کی آجیزی بھی ذکر ہو رہی ہے اور مشرقین بال قواقب پہ رد بھی ہو رہا ہے ان کی تردید بھی ہو رہی ہے اسی لیے حضرت قطادہ رہے محلہ فرماتے ہیں اللہ نے ستاروں کے تین فائدے ذکر کیے ہیں ایک زین سماعت دنیا بھی مسابق اسمان دنیا والا اللہ نے ستاروں کے ذریعے مزین فرمایا ہے یہ ستارے آسمان دنیا کا حسن ہے دوسرا رجوم ال پہلے نبی علیہ سلاۃ وسلام کی باسط سے پہلے شیاتین اوپر چڑھتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے لیکن جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کا ارادہ فرمایا تو نبی علیہ السلام کی با سعادت کا ارادہ کرنے سے آسمان کو محفوظ فرما دیا فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی اور شہاب ثاقب کے ذریعے ان جنات شیاتین کو مارتے تھے جو کہ چھپ کے چھپ کے ملئے آلہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے چڑھتے تھے ان پہ پابندی لگ گئی رجوم مل دوسرا فائدہ تھا اور تیسرا فائدہ راہ نمائی بہی یا تدون ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اب بھی بحری اور ہوائی سفر ستاروں کے نقشوں کے ذریعے ہوا کرتا ہے تو راستے معلوم کرنے کے لیے یہ نقشہ ہے یہ تین فائدے ہیں چوتھا فائدہ ستاروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرنا یہ کہیں بھی نہیں بلکہ یہ کفر ہے حدیث میں آتا ہے من عطا کا نن او عراف ام المن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں من اتا کا او او عرافن و صدقہ فقد کا فر بیما صلی اللہ علا محمد ان صلی اللہ علیہ وسلمہ جو کوئی بھی کسی نجومی کے پاس آیا عراف کے پاس آیا ستاروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرنے والے یا ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے کل کا حال بتانے والے کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کر دی اس نے جو بات کہی تو اس نے اس کی تائید کی فقط کا فقد فقت کا فاربیمان ضل اللہ علا محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کفر کر دیا اس کتاب اور وہی پر جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے فقط کا اسی لیے شاعر کہتا ہے تدبر بالنجوم ولست تدری تدبر بالنجوم ولست تدری ورب ال ما شاع تو ستاروں میں سوچتا ہے اور ستاروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کرنے کی کوششیں کرتا ہے تجھے یہ پتا نہیں آیا تیرا یہ عقیدہ نہیں وہ رب ال نجمیف علوما ستاروں کا رب جو چاہے وہ کرتا ہے تیسری قسم مشرقین کی مشرقین بالملائکہ جنہوں نے ملائکہ کو اللہ کے ساتھ ہی صدار بنایا تھا مناطق اور پرانے فلاسفہ اقول عاشر عقول عشرہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے پہلے عقل اول کو پیدا کیا عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا اور فلاح اول کو پیدا کیا پھر عقل ثانی نے عقل ثالث اور فلا ثانی کو پیدا کیا اس طرح چلتے چلتے دس عقول اور نو افلاق پیدا ہو گئے دس عقول عقول عاشر عقول آشارہ اور افلا کے تسا پیدا ہوئے یہ ان کا علم تھا انگریز کے دور میں جو علماء منطق پہ دست رکھتے تھے ان کو بہت اہمیت اور عزت دی جاتی تھی قرآن و سنت کے عالم کو کم تر جانتے تھے الحمدللہ اب فضا بدل گئی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیا رحمۃ اللہ علیہ نے مناطقہ کے رد پہ کتاب لکھی الرد علی عالم منطقین اور اس عقیدے پہ رد کی قاضی ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں میرے استاذ امام غزالی بھی فلاسفہ کے پیٹ میں داخل ہو گئے تھے امام غزالی بھی ساری زندگی فلسفے میں گزار لی آخری عمر میں احساس ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ کو خیر آباد کہہ کے قرآن و حدیث کی خدمت شروع کر دی حتیٰ کہ جب امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا زنقدن تھا نزع سکرات الموت تھی تو ان کے پاس بخاری شریف تھی ماتل غزالی یو ول بخاری یو صدری ہی اور علماء نے لکھا ہے کہ شیطان آیا امام غزالی کے پاس اور ان کی جو عقلی دلائل تھے عقائد اور اصول پر اس ایک ایک دلیل کو توڑ دیا امام غزالی دلیل پہ دلیل, پہ دلیل پہ پیش کر رہے ہیں اور شیطان اس کا نقض کر رہا ہے جب ساری دلیل دلیلیں ٹوٹ گئیں تو امام غزالی نے چیخ ماری میں بے دلیل مانتا ہوں اللہ کو اور اللہ کے نبی کو تو شیطان نے کہا بچ گئے اب بچ گئے ہوں بچنا اللہ کی امداد سے ہوگا تو ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا باس فلاسفہ کا کہ فرشتے بھی صفات علوہیت پہ متصف ہے حال یہ ہے کہ قرآن کریم نے الوحیت کی صفات کی نفی ملائکہ سے کی ہے سور بقرہ آیت نمبر تیس آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو کہا ان جائل فل اردی خلیفہ کالو ات جالوفی اسدوفی ہا ویسفیما فرشتوں نے کہا اللہ زمین میں اس کو پیدا کرتے ہیں آپ اتجالوفیہ آیا پیدا فرماتے ہیں آپ اس زمین میں من اس کو یفسدو سدو جو فساد کریں گے زمین میں ویسف قدیمہ اور ایک دوسرے کے خون کو بہائیں گے بقرتیس ونہ نون سب ہمدی کا ون اور ہم بیان کرتے ہیں تیری صفات کے ساتھ اور پاک مانتے ہیں تیری ذات کو کالینی عالم مالا اگر آلیہ ہوتے تو اللہ کی تصبی اور تقدیس اور تحمید کرتے چونتیس نمبر آیت میں بھی فرمائی وئی اسکول ملائی کتس اب الہ تو مسجود انہی ہوتا ہے مسجود ساجد نہیں ہوتا فرشتوں کو کہا گیا اس جدو الا آدم آدم کی طرف سجدہ کرو سجدہ کرنے والا تو الہ نہیں ہوتا سورہ مریم میں فرمایا آیت نمبر چونسٹھ میں ومانت نزل اللہ بھی امر ربک فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے ومانت نزل اللہ بھی امر ربک ہم نہیں اترتے آسمان سے زمین کی طرف مگر تیرے رب کی کے حکم سے تیرے رب کے امر سے لہوما بینا ایدینا وما خلفنا وما بینا زال کا وما کا نبو کا نسیا سور امبیا آیت نمبر انیس مشرقین بالملائکہ کی تردید آیت نمبر انیس سور امبیا و من اندہ لاست تقبی رونان عبادتی ہی اور جو مخلوق اللہ کے قریب ہے مانا فرشتے ہیں لا تقبی رونان عبادتی ہی وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے ولاس تحسرون اور نہ ہی تھکتے ہیں سستی کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں چھبیس نمبر آیت میں فرمایا وکال رحمان ولدن سبحان یہ لوگ کہتے ہیں کہ پکڑا ہے رحمان ذات نے والد نائب پاک ہے اللہ نائبوں سے بل عباد مکرم بلکہ یہ تو بندگی کرنے والے ہیں اللہ کی عزت من کیے گئے ہیں اللہ کی بندگی کی وجہ سے لا بھی خون ہو بال قولی امری ہی اللہ کے حکم سے آگے نہیں جاتے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا وما و ولا فرون سورہ نحل آیت نمبر انچاس پچاس سورہ نحل آیت نمبر انچاس پچاس والملائکت وهم لا يستگبرون یخافون ربہم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون اور فرشتے اللہ کے سامنے ریز ہوتے ہیں تکبر نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یخا فون رب ہم ما یؤمرون سورہ صبا آیت نمبر چالیس سورہ صبا آیت نمبر چالیس رد مشرقین بالملائکہ پر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ہوں جمیان لِلْمَلَائِكَةِ لائکی آہا الا کم کانو یاد <يَعْبُدُون> کرو کہ جب جمع کر دے گا اللہ سب کو پھر فرمائے گا فرشتوں سے آہا الا کم کانو یا <يَعْبُدُون> آیا یہ لوگ یہ مشرقین تمہاری عبادت کرنے والے تھے قالو سبحان کا انت ولیم اندو کہیں گے یہ فرشتے پاکی ہے اللہ تیرے لیے ہی صداروں سے شورا سے تو پاک ہے تو ہی ہمارا مددگار ہے ان کے سوا بلکانو یا بدونل بلکہ یہ لوگ تو عبادت کرتے تھے جنات کی اکثر ہم بھی ہم اکثر ان میں سے جنات شیاتی پہ ایمان رکھنے والے تھے سورہ صافات میں بھی فرمایا پہلی آت میں وصافات صفا فضا جراتی زجرا فتالیاتی ذکرا یہ صفات فرشتوں کی فرشتوں کی آجیزی اور معموریت پہ دلالت کرتی ہیں اسی سور صافات میں 164 نمبر آیت میں بھی فرمایا فرشتے کہتے ومام اللہ له مقام و انالفونا و انالمہ اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی مگر ہر کسی کا مقام معلوم ہے اور ہم ہیں اللہ کے سامنے صف بستہ تابیدار اور ہم ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے والے عاجز تو بھائی اللہ کے ساتھ فرشتوں کو ہی صدار ٹھہرانا یہ ایک ٹولا تھا مشرقین کا مشرقین بالملائکہ کا اور انہیں تائید حاصل تھی عموماً فلاسفہ کی اسی لیے اولاما فرماتے ہیں برے اللہ نما شرین برے اللہ نما شرین بھی رزمن کی تاب شفا و کم کل تیا وکم کل تیا قوما انتم آفا جرف کتاب شفا فلم فاتو آلہ دین سن وائشنا آلہ دین سنت مستفیٰ <تصفيق> یہ لوگ ارستو اور ابن سینا کی کتابوں کے پیچھے چل رہے ہیں ہم اللہ کی کتاب کے پیچھے چلیں گے اللہ کی کتاب کا یہ مسئلہ کہ ملائک اللہ کے شریک اور ہی سدار نہیں چوتھی قسم مشرقین کی مشرقین بالجن ہیں ہے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے مشکات شریف میں روایت ہے کردم ابن ابی سائے ملانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضر شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکدہ نے سمت الدرر میں بھی اصول الرفان فی اصول القرآن میں بھی یہ روایت ذکر کیردم ابن ابی سائے مل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن کسی کام سے اپنے والد سے کے ساتھ میں باہر گیا تھا گاؤں سے باہر گئے تھے ہم فاوئی نل مبی تھ الرائی راستے میں جب رات ہو گئی تو ایک چرواہے کے پاس ہم رات گزارنے ٹھہر گئے فلمند تصف ال جاز بن فاخ من لم الغن فو سفر فقالیہ عامراہ دلوادی جارہ کا فنادا مونا دن لانا راہو فکالیا سرخانہ رسل جب رات آدھی رات ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک زیب ایک چیتا آیا اور اس نے چرواہے کی بکریوں میں سے ایک بکری کا بچہ اٹھا لیا تو یہ چرواہ آواز کرنے لگا یا آمرہ الوادی جا رہا اس وادی کے کی حفاظت کرنے والے تیرے پڑوسی کو تکلیف ہے جا تو اتنے میں ایک آواز ہم نے سنی فنادا منادن دن لانا کسی آواز کرنے نے آواز کی ہم اسے دیکھ نہ پائے لیکن آواز یہ سنی یا سرخان ارسل ہو چھوڑ دو اس بکری کے بچے کو اس نے چھوڑ دیا وہ بچہ آ کے اپنے ریوڑ کے ساتھ شریک ہو گیا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نہ اس بچے پہ کوئی زخم تھا نہ خون تھا صحیح سلامت وہ آ گیا ہم نے اس چرواہے سے پوچھا یہ کیا ماجرا تھا اس نے کہا کہ اس وادی میں جنات ہیں ہم ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں ان بھیڑیوں سے یہ بات سن کر تعجب بھی ہوا واپسی ہو گئی نبی علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں شیاتین تھے ایک نے اپنے آپ سے بیڑیا بنا لیا اور دوسرے نے آواز کی یہ ڈرامہ ان دو شیاتین نے اس چرواہے کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے بنایا تھا کہ چرواہے کا عقیدہ بن جائے کہ جنات ہمارے کار ساز ہیں ہماری مشکلات میں کام آنے والے ہیں مشکل کوشاہ ہیں تو ان کے نام پہ ہم نظر و نیاز دیا کریں گے خیرات کیا کریں گے اس چرواہے کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے بھیڑیے نے ایک شیطان نے بھیڑیے کا روپ دھارا اور دوسرے شیطان نے آواز دی اور یہ اتنا عجیب کام کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ صحیح سلامت تھا کیوں بھیڑیا کسی بچے کو پکڑ لے دبوچ لے اس کو اپنے دانتوں میں اور جبڑے میں تو اس پہ تو زخم ہوتا ہے خون ہوتا ہے ابن جریر رہے محلہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے سورہ جن کی آیت نمبر چھ کے نیچے تفصیر قبری میں کان رجل اذا ینز الوادی فل جاہلیتی یقول اعوذ بھی کبیر الوادی ابن کثیر نے بھی لکھا ہے جاہلیت میں جب کوئی اس مسافر کسی وادی میں گزرتا تھا تو یہ کہتا تھا اوز بھی کبیرحاد الوادی اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں بڑے جن کان جن من ال انس اشدہ جنات بھی انسانوں سے ڈرتے تھے جس طرح انسان جنات سے ڈرتے بلکہ جنات انسانوں سے زیادہ ڈرتے انسان کی طاقت سب سے زیادہ ہے عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب مصر فتح کیا تو جنگل میں چھاؤنی بنانے کا ارادہ کیا انسان کی طاقت ہے نا فقان السا الوادی حرابت الجن ابن کثیر سورہ جن کی آیت نمبر چھ کے نیچے لکھتے انسان جہاں کہیں جائیں تو جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے بلکہ صرف جنات پہ نہیں تسلط انسان کا ساری مخلوق پہ ہے عامر العاص چھامنی بنا رہے تھے جنگل میں لوگوں نے کہا جنگل کے خطرناک وحشی درندے جانور حشرات وغیرہ نقصان پہنچائیں گے تو عامر العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کو پہنچائیں گے ہمیں نہیں پہنچا سکتے جنگل پہ کے سر پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی یا حشرات الارض وسبا نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن داخلون داخلو نبی کم فرتخیلو منہا فما جد ناہو او حشرات الارض وسبا جنگل کے حشرات اور درندوں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم اس جنگل میں آنے والے ہیں یہاں چھاؤنی بنانے والے ہیں آپ لوگ سب اس جنگل سے جلدی جلدی چلے جاؤ فمو اجد ہو ہو ہم نے جس کسی کو بھی جنگل میں پایا تو اس کو قتل کر دیں گے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے شیرنی نے اپنے بچے کو اٹھایا ہرنی نے اپنے بچے کو اٹھایا سانپ نے اپنے بچوں کو اٹھایا منہ میں پکڑا اور آنن فانن جنگل خالی ہو گیا تو جنات کو الوہیت کی صفات دی جاتی تھی اور اب بھی اسی طرح ہیں یہ اکثر ساحرین جنات کے ذریعے اپنے باطل اور حرام اور ناروا کی تشہیر کرتے ہیں سورہ نام آیت نمبر سو و جالو شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ اور ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے لیے ہی صدار جنات کو اور حال یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے جنات کو وہ خرقو لہو بنی نہ و بنا علم سوریا نام ایک سو اٹھائیس نام 128 نمبر سو اٹھائیس 128 وَكَذَلِكَ الی باد بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا کس بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یا معاشر الجنول انسی علمیاتی کم رسول ان کم یقون علیہ تو یہ کدالی کنولی باز الظالمین بازا اسی طرح دوستی کرتے ہیں باز ظالم بازوں سے انسان ظالم شیطان ظالموں سے دوستی کرتے ہیں آٹھویں صدی کا ایک سیاح گزرا ہے مشہور ہے ابن بطوطہ کے نام سے جو تنجا میں پیدا ہوا تھا اونلس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تنجہ اور اس نے پینتیس سال میں ساری دنیا کا سفر کیا تھا ابن بطوتا نے ہندوستان میں آٹھ سال رہا تھا یہاں کا قاضی بھی تھا دوسری صدی میں یہ جزیرہ انڈومین کی طرف آیا دوسری صدی میں نہیں اسی پینتیس سال کے سفر کے دوران آٹھویں صدی میں یہ جزیرہ انڈومائن کی طرف آیا تھا جب اس جزیرے میں پہنچا تو اس جزیرے کے سارے لوگوں کو مسلمان پا کے یہ حیران ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ یہاں مسجد اور یہاں یہ سارے لوگ مسلمان کیسے ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ دوسری صدی سے ہم سب کے سب مسلمان ہیں کیونکہ دوسری صدی میں ایک تاجر یہاں آیا تھا شیخ احمد اس کا نام تھا شیخ احمد اور وہ بڑی جامع مسجد جو جزیرہ اینڈ ڈومین کی تھی وہ شیخ احمد کے نام پہ موسوم تھی یہ شیخ احمد اس کی داڑھی نہیں تھی یہ کوسا تھا تو یہاں کے لوگوں کی ایک روایت تھی سال میں ایک مرتبہ اس قبیلے کی ایک لڑکی نوجوان حسین و جمیل کو دلہن بنا کے ان کو زیورات پہنا کے رات کو جنگل میں چھوڑ دیا کرتے تھے صبح جاتے تھے تو وہاں اس دلہن کی ہڈیاں پڑی ہوتی تھی وہ لے کے آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے ہمارے قبیلے کی حفاظت ہوگی اگر ہم یہ کام نہ کریں تو قبیلہ مسائب اور مشکلات کے سامنے گرفتار مبتلا ہو جائے گا جب شیخ احمد آیا اور وہ رات یہ لوگ دوڑ دوب کرنے لگے اور اس لڑکی کو دلہن بنانے لگے تو شیخ احمد نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم تباہ ہو جائیں <تصح> <تصحيح> <تصحيح> الحمد للہ <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> شیخ احمد نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے لوگ مجبور تھے تو شیخ احمد نے کہا میری تو ویسے بھی داڑھی نہیں مجھے اس دلہن والا لباس اور زیورات پہنا کے چھوڑ دو اس جنگل میں میں رات گزاروں گا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اس نے اپنے آپ سے حصار اور دائرہ کھینچ کر بنا کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا آئے تھے کرسی پڑی شیاطین جنات رات کو آئے لیکن اس کے قریب نہ آ سکے صبح جب لوگ اس نیت سے گئے کہ شیخ احمد کی ہڈیاں اٹھا کے لائیں گے تو شیخ احمد وہاں بیٹھا ذکر کر رہا تھا تو ان لوگوں نے حیران حیرانگی سے پوچھا تعجب ہوا ان کو اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو شیخ احمد نے کہا ہمارے پاس ایسی کتاب ہے ایسا عقیدہ ہے کہ شیاطین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لوگوں نے کہا تم ٹھہر جاؤ یہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ ہم تجربہ کریں گے اگر واقعی ایسا ہوا تو تیری کتاب اور تیرا دین اور مذہب ہم بھی مان لیں گے پھر وہاں رہا شیخ احمد اور پھر جب دوسرے سال وہ رات آئی تو اسی طرح ہوا شیخ احمد کی حفاظت اللہ نے قرآن کے ذریعے کی تو پورے کا پورا علاقہ اور قوم مسلمان ہو گئے اور وہاں ایک مسجد بنا دی شیخ احمد کے نام پہ جزیرہ انڈومائن میں تو شیاطین کبھی کبھی اس طرح کرتے حدیث میں آتا ہے یہ شیاطین جنات انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتے ہیں یہ شیطان جیسے خون پھرتا ہے رگوں میں کبھی کبھی کوئی رگ پکڑ کے دبا دیتا ہے ٹیسٹ صاف ہے دوائی اثر نہیں کر رہی تو ایجنٹ بتا دیتا ہے کہ بھئی اس زیارت پہ لے جاؤ وہاں اس درگاہ میں علاج ہو جائے گا اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں درگاہ میں کام ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک واپس آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ وہابی پیدا ہوئے ہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے درگاہوں کو نہیں مانتے حالانکہ درگاہ پہ لے جانے سے کام تو ہو گیا کام ہونا یہ جواز کی دلیل نہیں ساحر سحر کے ذریعے کام کرتا ہے کیا سحر جائز ہے تو کام ہونا تو کوئی دلیل ہی نہیں بہرحال یہ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے شیاتین اسی طرح کے کی ہتکنڈے کیا کرتے ہیں قرآن کریم میں مشرقین بلجن کی تردید ہے ابن جوزی نے طلبی ابلیس میں شیطان کے مختلف ہیلے اور ہتھ بھی ذکر کیے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس پہ واقعات بھی ذکر کیے ہیں ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا طلبی ابلیس میں کہ ایک گاؤں میں ایک درخت تھا لوگ اس کی پوجا پاٹھ کیا کرتے تھے تو اس گاؤں میں ایک معاشد تھا جو اس درخت کو ڈھانے اور ختم کرنے کے لیے آیا تو ایک آدمی اس کے راستے میں سامنے آ گیا اور کہا کہ تمہیں دو دینار ملیں گے لہذا وہ پیچھے ہٹ گیا ایک آدھ دی دینار ملے پھر دوبارہ نہیں ملے پھر وہ اس درخت کو ختم کرنے اور کاٹنے کے لیے روانہ ہوا تو وہ آدمی دوبارہ آگے آیا اور اسے کہا کہ تم یہ درخت نہیں کاٹ سکتے اس نے لڑائی شروع کر دی اس آدمی نے پوچھا کہ کل تو تم نے دینار دے دی اور میرے ساتھ لڑائی نہیں کی آج تم دینار بھی نہیں دے رہے لڑ رہے ہو کیوں تو اس نے کہا کل تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے تمہارے ساتھ فرشتے تھے آج تم دینار کے لیے نکلے ہو تمہارے ساتھ فرشتے نہیں ہیں میرا تمہارے ساتھ لڑنا آسان ہے میں شیطان ہوں مقابلہ تمہارا کر سکتا ہوں جب تمہارے ساتھ ملائک نہ ہو جنات اللہ کی مخلوق ہے اچھے برے اس ان میں ہوتے ہیں بعض جنات درس قرآن میں بھی شامل ہوتے ہیں موحدین بھی ہیں مشرقین بھی ہیں یہود نصارہ عیسائی اور منافقین بھی ان میں بہت سے ہیں ان کی عمریں تقریباً انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہوا کرتی ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جن کو دیکھا تھا جو صحابی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور فرم اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے خود سنی ہے تو شاہ سے فرمایا کرتے تھے میں تابع ہوں کیونکہ میں نے صحابی جن کو دیکھا ہے اور اس سے ملاقات کی ہے بہرحال سرے جن میں ان جنات کے احوال بیان ہوتے ہیں پہلی آیت سے جنات کا تذکرہ ہے جو وادی نحلہ میں قرآن سن کر مسلمان ہوئے تھے ان مسلمان جنات کی تقریر اور ان کا پہلا اور بعد والا عقیدہ بیان ہو رہا ہے قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجب فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا زَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ زَنُّوا كَمَا زَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا جنات کی آجزی پر اور ان کے عقیدے باطلہ پر گفتگو کر رہی ہے سورہ صبا میں بھی آیت نمبر بارہ تیرہ چودہ میں جنات کا تذکرہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے تابے تھے اور سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرایا کرتے تھے آیت نمبر بارہ تیرہ چودہ سورہ صبا زمان جاہلیت میں بعض معاحدین اور عقل مند جنات بھی تھے اور معاحدین اور عقلمند انسان بھی تھے بہرحال فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلاط والسلام نے مشہور درگاہ جو عزا کی درگاہ تھی ایک درخت تھا اس درخت میں ایک جنی بیٹھا کرتی تھی اور جو کوئی بھی نظر و نیاز لے کے جاتا تھا تو وہ جنی آواز دیتی تھی قبول تو یہ خوش ہو جاتے تھے کہ ہاں ہماری نظر قبول ہو گئی اگر قبول کی آواز نہیں آتی تھی تو یہ پریشان ہو کے دوسری دفعہ نظر لے کے آتا تھا نبی علیہ السلام نے خالد کو بھیجا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاؤ اور عزا کو ختم کر لو تو جب خالد ابن ورید ردی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تو وہاں منجوروں کو مار کر اور کوئی چپر وپر تھے وہ گرا کر واپس آئے اور فرمایا کہ میں نے عزا کو ختم کر دیا نبی علیہ السلام نے کہا ختم نہیں ہوئی جاؤ دوبارہ خالد گئے تو وہ منجاور اس درخت کے ارد گرد جمع تھے منجاوروں کو دیکھ منجاوروں نے خالد کو دیکھ کر اپنی الہ کو آواز دی اس جننی کو یا عزا یا عزا شدی شدتن علی خالدن اعزا شدی شدتن لا تکذبی علی خالدن الکل ہی مارا وشم مری اے اوزازا شدی شدت تنا خالدن آج اپنا زور خالد کو بتا دے حدیث میں آتا ہے خالد ابن ولید نے بھی آواز لگائی یا اوزا یا عزا کفران کی لا سبحان کے وفی روایت ان لا غفران کے وہی قد تو اے عزا نہیں مانتا میں تمہیں نہیں مانتا اور تجھ سے معافی مانگنے کے لیے بھی نہیں آیا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو کہ تجھے میرے ہاتھ سے اللہ زلیل کر رہا ہے میرے ہاتھ پہ اللہ تجھے ختم کر رہا ہے ایک خطرناک شکل والی جنی نکلی اور اس نے خالد پر حملہ کرنا چاہا خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس پہ وار کیا تو وہ جنی راکھ ہو کے ختم ہو گئی اس پہ آگ لگ گئی اور وہ ختم ہو گئی تو ایسے تھے مکے کے مشرقین کی عزا یہ ایک جننی تھی پھر علماء نے اشعار ذکر کیے ہیں اس کے بارے میں ایک صحابی نے فرمایا تھا چلو یہ اشعار انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے ہم نے مشرقین کی چار اقسام ذکر کی ایک مشرقین بالعباد صالحین دوسرے مشرقین بالکواکب تیسرے مشرقین بالملائکہ اور چوتھی قسم مشرقین بالجن اب دوسرا فرقہ ذکر کرتے ہیں یہود یہود وہ لوگ تھے جو تورات کو ماننے کے اور موسا علیہ السلام پر ایمان لانے کے دعوے دار تھے لیکن انہوں نے تورات سے بھی انکار کیا تھا اس میں تحریف کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی اعراض کیا تھا قرآن کریم میں یہود کی صفات خباصت جا بجا ذکر ہوتی ہیں سورہ بکر آیت نمبر چالیس اکتالیس بیالیس سورہ بقر آیت نمبر ترسٹھ پینسٹھ سورہ بقر آیت نمبر اٹھتر اٹھاسی تریاسی انسی یہود کی صفات بیان ہوتی ہیں سفیان ابن اوینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من فسد من فساد منول مائینہ من شبھوم ومن فسد من فسدا منوبادہ ففی من سارا جو ہمارے علماء میں سے ناکارا ہو جائیں تو ان میں یہود کی صفات آ جاتی ہے اور جو ہمارے بے علم عباد میں سے ناکارہ ہو جائیں تو ان میں نصارہ کی صفات آ جاتی ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا اگر تم یہود کے نمونے دیکھنے چاہتے ہو تو بی بی علماء سورہ علمائے سو کو دیکھو ان میں یہود کی صفات ہیں اور اگر تم نصارہ کے نمونے دیکھنے چاہتے ہو تو مشرقین پیرانے باتلا کو دیکھو حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تلا تر تکیب کمائر تقبت ما حرم اللہ ایسا نہ کرو جس طرح یہود نے کیا تھا یہود نے کیا کیا تھا اللہ کے حرام کو حلال <سؤال> ٹھہرایا تھا ادنا ہیلے کے ساتھ سوریا عمران ذرا دیکھے آیت نمبر چونسٹھ یا کلی متن سوا نا بین کم خلیا کتاب ہی تاؤ الا کلی متن یہود اور نصارہ دونوں کو خطاب ہے او کتاب والو یہود اور نصارا تا لو الا آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف ایک ایسے مسئلے کی طرف سوا بیننا بینا و بین جو ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاقی ہے اللہ نابود اللہ ولا نشر کبھی شع کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر ایک اللہ کی اور حصہ دار نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ کوئی چیز ولاد نابادن اربابم اللہ اور نہیں پکڑے گا ہمارا ہمارے سے باز باز کو اربابن الوحیت کی صفت پہ ارباب حلال کو حرام کرنے والا حرام کو حلال کرنے والا مخلوق میں اللہ کے سوا فن طکول بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آیت نمبر پچہتر اسی صورت میں ومن اہل کتابی ان تامن مَنْ بِدِينَارٍ ان يُوَدِّهِ دینار إِلَّا مَا دُمتَ عَلَيْهِ خیانت بھی ان کی صفت ہے خیانت سور نسا اسی طرح سور توبہ ذرا دیکھیے آیت نمبر چونتیس یا منو ان کثیرم من الحباری ور روحبانی لیا کلو نام والا سدون سبیل او ایمان والو ان کثیرمن احبار بے شک بہت زیادہ احبار میں سے احبار حبر کی جمع ہے یہود کے مولوی روحبان راہب کی جمع ہے عیسائیوں کے پیر اور گوشہ نشین تو بہت زیادہ احبار اور روحبان میں سے لیا کلو نام والاطل ودونان سبیل اللہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقوں کے ساتھ اور بن کرتے ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں اللہ کی راہ سے ان یہود نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا کہ آخری پیغمبر یسرف کے علاقے میں آئے گا تو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے مدینہ منورہ کا پرانا نام یسرف تھا یہ ارمان تھا ان کا کہ آخری پیغمبر ہماری نسل اور قوم میں آئے کیونکہ مدینہ میں ان کی آمد ہوگی تو یہاں انہوں نے بیت المدراش کے نام پہ مدرسے بھی بنا لیے اور حلقے بھی لگا لیے خانقائیں بھی بنا لی مشہور دو قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قورزہ تو یمن سے آئے ہوئے دو قبیلے تھے خزرج اور اوس اوس اور خزرج چچا اور بتیجے تھے یہ سبا سے آئے تھے یہاں مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے قبیلے خزرج بنو نذیر کے مرید بنے اور اوس قبیلہ بنو قریضا کے مریدین بن گئے یمن سے آئے تھے ان یہود کے پاس پانچ کتابیں تھیں جن پہ تورات کا گمان کیا کرتے تھے یہ کہتے تھے یا اس کی پانچ ابواب تھے تورات کے ایک صفر التقوین تھا دوسرا سفر الخروج تیسرا صفر الاخبار چوتھا صفر العادد اور پانچواں صفر الاستثناء صفر التقوین میں عالم کا مبدا ذکر تھا یہ دنیا یہ مخلوق کیسے پیدا ہوئی صفر الخروج میں موسا علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے ذکر تھے مصر سے نکلنے کا بیان تھا صفر الخراج اور اخبار میں حلال اور حرام کا ذکر تھا صفر العادد میں ان کے قبائل کی تعداد اور نصب کا بیان تھا اس کی شرحیں بھی لکھی گئی تھی ارترگوم کے نام پہ عیسا علیہ السلام سے پانچ سو سال پہلے لکھی گئی ہیں ان نبیم میں انبیاء کی تقاریر اور ان کے حالات اور اقوال تھے تالمود اس میں ان کی فقہ کا بیان تھا فقہ مدراش میں احادیث تھی لیکن یہ سارے کے ساری کتابیں ان کے علماء احبار کے پنجے میں تھی وہ حالات کے مطابق دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اس میں تحریفات کیا کرتے تھے نصارہ عیسائی عیسا علیہ السلام پہ ایمان کے دعوے دار تھے یہ تیسرے مخاطبین ہیں منکرین میں سے انجیل کو ماننے کے دعوے دار تھے لیکن ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی اکثریت ان کی بے علم تھی اسی لیے یوہانا کی انجیل الگ تھی یونس کی انجیل الگ تھی متا کی انجیل الگ تھی قرآن میں ان کی قباہتیں بھی ذکر ہوتی ہیں لیکن ان کو قرآن کریم نے یہود اور مشرکوں سے اچھا کہا اور اس کی دو وجہ ہیں ذالک کبھی انہ قصی سین و روحبانہ ایک یہ طلبگار حق ہے اور دوسرا نے دنیا ہے نصارہ میں یہ دو صفات قرآن نے ذکر کی قسیسین اور روحبان بازر میں سے چوتھا فرقہ منکرین میں سے چوتھا فرقہ منافقین ہیں یہ منافقین اصل میں یہود کے شاگر تھے لیکن منافقت میں اپنے اساتذہ سے آگے چلے گئے تھے وہ کنتمر امن جند ابلی سفر تقا بہل حال حتہ سارا ابلی سمن جندک یہود اور نصارہ سے زیادہ قرآن کریم قباہت منافقین کی ذکر کرتے ہیں کیونکہ زرار اور نقصان ان کا زیادہ تھا حدیث میں آتا اس تریز و من خشوع و قالوا وما خشوع النفاق یا رسول اللہ قال خشوع البدن ونفاق القلب اپنے آپ کو منافقت کی خوشو سے بچاؤ صاحب کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی نفاق والا خوشو کون سا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدنی خوشو دل میں نفاق ہو اور بدن کے ذریعے ایمانداری ایمانداری, ایمانداری عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لسل خوش ہو فر رقاب نم الخوش خوشو گردنوں کو نیچا کرنے میں نہیں ہے خوشو تو دل میں ہوتا ہے منافق وہی ہوتے ہیں جن کا ظاہر باطن سے الگ ہو جن کی دل کی بات منہ کی بات سے جدا ہو ہم ان کی تفصیل انشاءاللہ کریں گے سورے بقرہ میں منافقین مکے میں نہیں تھے کیوں مکے میں تکلیف کا زمانہ تھا اہل اسلام پر اور سختی کے دوران منافقین نہیں ہوا کرتے جب اسلام کو قوت ملی مدینہ منورہ میں تو پھر بعض لوگ ظاہر دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا جامع پہننے لگے ان کا رئیس عبداللہ اللہ ابن ابئی نے سلول تھا نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ نے اس کی سرداری پر اتفاق کیا تھا لیکن جب ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو اس کی تاج پوشی رہ گئی اور اہل مدینہ نے نبی علیہ السلام کی سرداری پر اتفاق کیا اس کے دل میں وہ بغض آ گیا وقتاً فوقتاً اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہ سرگرمیاں کرتا رہا مسجد زرار بنائی نبی علیہ السلام کو یہود کے اشارے پر زہر کھلائی اللہ کی نبی کی زوج متحرہ المومنین پہ تہمت لگائی ان کا بیان اکثر مدنی صورتوں میں ہے جیسے سور بقرہ میں آل عمران میں نسا میں معدہ انفال توبہ نور احزاب حدید مجادلہ حشر صافات ممتینہ اور منافقون تحریم ان صورتوں میں ان کا بیان ہے حدیث میں کچھ علامات ذکر ہوئی ہیں آیت المنافق سلاس منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا ادا حدث سا کا دیبا و ادا جب وعدہ کرے تو خلاف کرتا ہے وہ ادا تمینا خانہ اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے دوسری حدیث میں چوتھی نشانی بھی آئی ہے اذا خاص ام جب لڑائی کرے تو گالیاں دیتا ہے سورہ توبہ میں ان کی ترسٹھ خباستیں ذکر ہو رہی ہیں یہ حدیث میں جو چار یا تین بیان ہوئی ہیں یہ اصول اصل المنافق اصل النفاق ہیں نفاق کے اصول ہیں سورہ بقرہ میں آٹھ نمبر آیت سے ان کی دس صفات بیان ہو رہی ہیں منافقین کی حدیث میں بھی آتا ہے من کانا ظلم وجہ نہیں فت دنیا یا کوجہ نہیں فلاخرا جو دنیا میں ظلم وجہ ہوگا دو قسم کا نفاق میں مبتلا یہ آخرت میں بھی ظول وجہ ہوگا سر بقرہ ذرا دیکھے دو سو چار نمبر آیت آیت نمبر دو سو چار ومن سیمئیوں جیب کا قول فی الحاطت دنیا ویو شید اللہ عالام مافی کل بھی وہ عالد اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں کہ تعجب میں ڈالے گی آپ کو ان ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں ویو شید اللہ اعلی مافی کلبی اور یہ اللہ کو گواہ بنائے گا اس بات پہ جو اس کے دل میں ہے وہ عالد الخسام اور یہ بہت جگڑالو ہے فلار دلی دفیہ کل ہر سونس اللہ فساد سوریا عمران ایک سو چون نمبر آیت میں بھی ہے منافقوں کی یہ صفت ایک سو نمبر آیت جب مومنوں پہ تکلیف آئے تو یہ منافقین پیچھے ہٹ جاتے ایک سو چھپن میں بھی ہے پھر جہاد کے دوران بھاگنے والے ایک سو ستاسٹھ اور ایک سو اٹھاسٹھ میں بھی ہے سورہ نسا سینتیس میں ایک سو چھتیس نمبر آیت اور اکسٹھ نمبر آیت میں ایک سو سینتیس سے ایک سو تریالیس تک اور سورہ توبہ میں تو ترسٹھ صفات بیان ہو رہی ہیں منافقان کی منافقوں کی یہاں یہ بات آپ کو یاد کرنی چاہیے کہ منافقین دو قسم کے ہوا کرتے ہیں ایک منافقی اعتقادی جس کے عقیدے میں جس کے عقیدے میں نفاق ہو قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا انل المنافقین فدر کل اسف علی منار منافیکین جہنم کے سب کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ منافقین درک اسفل میں ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے سورہ نساء ایک سو پینتالیس یہ منافقین اعتقادی ہیں جن کے عقیدے میں نفاق ہو ایمان نہ ہو دوسرے منافقین عملی ہیں عملی منافقین وہ منافقین ہیں جن کا عقیدہ تو کھرا اور سچا ہے لیکن منافقوں والے اعمال کر دیتے ہیں صفات اپنا لیتے ہیں ادا آدا سکا دیوا ادا تم نفاق فی العقیدہ نہیں لیکن نفاق پیدا ہو جاتا ہے ان کی صفات میں ان کے اعمال میں ان کے اخلاق میں تو یہ منافقین عملی ہیں ان کے لیے وہ وعیدات نہیں ہیں جو وعیدات منافقین اعتقادی کے لیے ہیں فدر قلعہ فلمار والی تو ہم نے مخاطبین قرآن میں مومنین کا تذکرہ کیا اور منکرین کا تذکرہ کیا منکرین میں چار اقسام کا بیان کیا مشرقین یہود نصارہ اور منافقین اصول القرآن یا مقاصد یہ پانچواں عنوان لکھ لے قرآن کے مقاصد آٹھ ہیں اس کا اجمالن تذکرہ ہو چکا ہے اثبات توحید اثبات رسالت صدق قرآن اور اثبات قیامت یہ اصول محمہ ہیں مقاصد اربا عالیہ ہیں اور چار اصول ممدہ ہیں جہاد انفاق اور تنظیم اور آداب یہ چار اصول ممدہ یہ پہلے مقاصد اربا کو تقویت دینے کے لیے ہیں ان سب میں سے سب سے پہلا توحید ہے توحید توحید کی وضاحت سے پہلے اتنا سمجھ لو کہ کل من الاول مبدول ثانی و کل من الثانی ممد ہمارے استاذ محترم کی اصطلاح ہے شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان مقاصد میں سے ہر پہلا دوسرے کے لیے مبدا ہے اور ہر دوسرا پہلے کے لیے ممد ہے کل من ال مبد السانی توحید مبدہ ہے رسالت کے لیے رسالت مبدا ہے صدق کتاب کے لیے اور صدق کتاب مبدا ہے اس بات آخرت اور ایمان بالآخرت کے لیے جہاد مبدا ہے انفاق کے لیے اور انفاق تنظیم کے لیے اور تنظیم آداب کے لیے اور ہر ہر دوسرا پہلے کے لیے ممد ہے آداب ممد ہے تنظیم میں تنظیم ممد ہے انفاق کے لیے انفاق ممد ہے جہاد کے لیے جہاد ممد ہے ایمان بلاخرت کے لیے ایمان بلاخرت ممد ہے صدقی کتاب کے لیے صدقی کتاب ممد ہے مضبوط کرنے والا ہے مسئلے رسالت کو اور رسالت کا مسئلہ ممد ہے توحید کو مضبوط کرتا ہے رسالت کا محوری توحید کا بیان کرنا کبھی کبھی ایک ہی صورت میں یہ سارے مقاصد جمع ہو جاتے ہیں سورہ یونس کا مقصد مقاصد ارب کا بیان ہے سورہ تغابن کا بھی یہ مقصد ہے کبھی ایک ایک پر ایک ایک مستقل صورت جیسے توحید پر صورت اخلاص رسالت پر سور زحا صدق کے قرآن پہ سور قدر ایمان بلاخیرت پہ سور زلزال جہاد اور انفاق پر سور حدید اور تنظیم پر مجادلا آداب پر مستقل سور حجرات سور بقرہ میں بھی یہ چار سراہتن ذکر ہیں تو چار ضمن ذکر ہیں آٹھوں مسائل ہیں کبھی کبھی چار مقاصد کو بلا ترتیب ذکر کر سور طلاق کی دس نمبر آیت میں قیامت کا بیان اور قرآن کا بیان گیارہ نمبر آیت میں رسالت اور بارہ نمبر آیت میں توحید اسی طرح سور تغابر میں ایک اور 6 سات اور آٹھ نمبر آیت میں مقاصد کبھی چاروں اصول ایک کی آیت میں اصول اربع مقاصد اربع سورہ نساء کی آیت نمبر ایک میں اور سورہ فرقان کی پہلی آیت توحید رسالت صدق کتاب اور ایمان بلاخیرت ایک ہی آیت میں چاروں مسئلے اللہ کی توحید قرآن کریم میں مسئلہ توحید مختلف عنوانات سے ذکر ہوتا ہے دوسرے مسائل کے لیے ایک ہی عنوان لیکن توحید کے لیے عنوانات مختلف کبھی الح کے عنوان سے الوحیت کے عنوان سے کبھی حمد کے عنوان سے تحمید کبھی برکت کے عنوان سے کبھی تصویر کے عنوان سے کبھی معبودیت کے عنوان سے کبھی ربوبیت اور مالکیت کے عنوان سے بہر رنگے کے جامع خوا... بہر رنگے کے جامع خواہی میں پوش من اندازے قدت رامی شناسم ایک شاعر اپنے معشوق کے بارے میں کہتا ہے تو جس رنگ کا جامع پہن کر میرے سامنے آئے گی میں پھر بھی تجھے پہچان لوں گا کیونکہ میں تیرے قد کسے شناس ہوں قرآن کریم میں توحید بعنوان اللہ الح کسے کہتے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے اور جواہر القرآن میں حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے فرمایا تفصیلی گفتگو فرمائی اپنی جوا تفصیر جواہر القرآن کی ابتدا میں مقدمے میں مسئلے اللہ کو بہت اچھے طریقے سے واضح فرمایا ہے شر المقاصد میں چوتھی جل سفا انتالیس و بل جم لتی فنفیشر کتل وجودی فی تعل فلاقون غیر وسانیت حصر وسال حصر تدبیر السماوات والارض وما و ما بے نافی حجت اللہ بالیگا میں شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا اعتقاد و آدم شری کی فلولوحیتی و خواصحا ثابت سابتن ونقلا اللہ کے بارے میں شریک کے نہ ہونے کا عقیدہ فلولوحیت اور خواص الوحیت اللہ ہی کے لیے ثابت کرنا عقل اور نقلن یہ ضروری ہے فرماتے والم ان نل اربع مراتب توحید کے چار مرتبے ہیں توحید کے چار مرتبے ہیں حسروجوبل وجودی فی فلا فلاکن غیر واجبا توحید کے چار مرتبے ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ واجب الوجود صرف اللہ کو ماننا ہے اللہ کے سوا ہر چیز کو فانی ماننا ہے واجب الوجود ہمیشہ سے تھا ہے اور رہے گا ایک اللہ باقی ہر چیز پہ فنا آئی ہے اور آئے گی وسانیت دوسرا مرتبہ اللہ کی توحید کا حصر خلق العرش والسماوات وسماواتی وسائر جواہر خالق صرف صرف ایک اللہ کو ماننا ایک اللہ کو ماننا خالق وہ عرش کا پیدا کرنے والا اکیلا ہے آسمانوں اور زمینوں اور سارے جواہر, جواہر ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اکیلا ہے و چوتھا مرتبہ حصر السماوات والارض و تدبیر سماواتی وردی وما بے نہ مافی ہی چوتھا مرتبہ توحید کا اللہ کو اکیلا ہی مدبر ماننا آسمان اور زمین کے نظام کو چلانے والا اور اس کے مابین ٹو ساری مخلوقات کے لیے فیصلے کرنے والا اللہ ہی کو ماننا ورابیا چوتھا مرتبہ یہ انہو لا کو غیر العبادہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں شاہ صاحب لکھتے ہیں حجت اللہ البالغ دوسری جلسف ایک سو پچہتر تو عید کے چار مراتب ہیں ایک اللہ ہی کو واجب الوجود مانو دوسرا اللہ ہی کو ساری مخلوق کا خالق مانو تیسرا اللہ ہی کو مدبر اور چلانے والا نظام کائنات کا مانو چوتھا اللہ ہی کو مستحق عبادت مانو معبود مانو یہ چار مرتبے ہیں کسی ایک ہی شعبے میں اللہ کے ساتھ ہی صدار کو نہ جانو نہ کسی دوسرے کو واجب الوجود مانو نہ کسی کو خالق مانو نہ کسی کو مدبر مانو نہ کسی کو معبود مانو اللہ کے سوا بعنوان اللہ قرآن کریم مسئلے توحید ذکر کرتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو تیر وم لَا لا إِلَّا هُوَ سر بقر سورة بقرہ 255 سو نمبر آیت اللہ الہ اللہ إِلَّا الحی القیوم آیت کرسی سورة آل عمران آیت نمبر دو اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں لا الہ الا ہو الحی القیوم آیت نمبر چھ میں لا الہ الا ہو العزیز الحکیم آیت نمبر اٹھارہ میں شہید اللہ لا الہ الا اللہ سورہ سرال عمران اٹھارہ نمبر آئے شہد اللہ اللہ اللہ الملا امم سورہ قیس عمران آیت نمبر بہاسٹھ ومامن الہ اللہ و ان اللہ العزیز الحکیم سورہ نساء آیت نمبر ایک سو سور نسا ایک سو اکہتر نمبر آیت انم اللہ الہ انم اللہ واحد الہ واحد سورہ توبہ آیت نمبر اکتیس سورہ نام ایک سو دو سوریہ نام ایک سو چھ سور نحل آیت نمبر دو سورہ نہل آیت نمبر بائیس سورہ نہل آیت نمبر اکاون سورے انبیاء امبیایت نمبر پچیس ہر نبی کو اسی مسئلے کی دعوت کے لیے بھیجا عمار من قبل کمر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ان لا الہ اللہ اللہ انفا بدنی سور قصص آیت نمبر ستر اور اکہتر سورے شورا آیت نمبر گیارہ لے سک مسل ہی شے ان پر امام قرطبی لکھتے لے سک ذاتی ہی ذاتن ولا کا صفتی ہی صفتن ولا ک فعل ہی فعلن اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں اللہ کی صفت کی طرح کوئی صفت نہیں کسی کی اللہ کے فیل کی طرح فعل کسی کا بھی نہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نونیہ میں بھی فرماتے لاہ حقن غری ہی ولی حق حقن حقانی لات جالحقی نی حق واحد اللہ فرقانی ایک اللہ کا حق ہے وہ جو کسی کا بھی نہیں ہوتا ایک بندے کا حق ہے یہ دونوں جدا جدا حقوق ہے الحقین حقا واحدا ان دونوں حقوق کو ایک حق نہ بناؤ ان غیر طبی ولا فرقانی فرق اور وضاحت کے غیر حالی بھی مصدس میں فرماتے ہیں کرے غیر بدھ کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جوکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے وہ دین جس سے تو پھیلی جہاں میں ہوا جلوگر حق زمینوں میں رہا شرک باقی نہ وہموں گمامے وہ بدلا گیا آ کے ہندو ستا میں ہمیشہ تھا اسلام جس پہ کہ نازا وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان وہ توحید کا مسئلہ اور توحید کی دولت تھی سور نمل آیت نمبر ساٹھ سے چونسٹھ تک الا ہماللہ الا ہماللہ الامال دلائل کے ذریعے الہ کا مسئلہ واضح ہو رہا ہے مختلف معنی ہے اللہ کے اور یہ یاد رکھو ہر جگہ سیاق اور سباب کے ساتھ اللہ کا معنی بدلتا ہے حاجت روا مشکل کو کشا غوث داتا سورہ مومن آیت نمبر چونسٹھ پینسٹھ میں سور حام سجدہ آیت نمبر 6 میں اللہ بگڑی بنانے والا غائبانہ پکارے سننے والا الاح بیماروں کو شفا دینے والا الہ ہر جگہ موجود الہ علام الغیوب الہ حاجت روح، حاجت روا الہ مشکل کشا کو کہتے ہیں یہ مختلف معانی ہے الہ کے پھر وہاں کلام کے سیاق اور سباق کے ذریعے معنی کا تعین ہوگا کبھی کبھی توحید کا مسئلہ حمد کے عنوان سے ذکر ہوتا ہے قرآن میں پانچ صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہو رہی ہیں فاتحہ انعام کہف صبا اور فاتر کبھی دلائل کو ذکر کر کے مسئلے توحید بعنوان حمد تفریح کیا جاتا ہے جیسے سورہ لقمان میں پہلے عدللہ ذکر ہوئے تو بعد میں فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر پچیسہ سا وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَاهِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو تو خامخا کہیں گے کہ اللہ نے کل الحمد للہ بل اکثر کہہ دیجئے الحمد للہ تمام صفات الوحیت کی صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے بلکہ اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے نہیں جانتے سورہ کبوت آیت نمبر 63 میں بھی دلائل کے بعد الحمد سورہ روم 17-18 نمبر آیت میں بھی کبھی حامد دین کے دشمنوں کی تباہی کے بعد ذکر کی جاتی ہے جیسے سورہ انعام آیت نمبر 45 میں فکوتیا دابر القمل ظلم والحمدللہ ہی رب العالمین سورہ مومن آیت نمبر اٹھائیس میں بھی دین کے دشمنوں کی تباہی کے بعد الحمد سورہ سور نمل اٹھاون انسٹھ نمبر آیت میں بھی دنیا میں حمد اللہ کی پڑھو گے کرو گے تو آخرت میں بھی اللہ نصیب کر دے گا سورہ یونس آیت نمبر دس جنتی جنتی جنت میں اللہ کی حمد کریں گے کیونکہ عقیدہ ان کا دنیا میں بھی یہی تھا داواہم فیحا سبحان کلحیت ہوں فی ہا سلام و آخر داواہم انمد اللہ رب العالمین سور عراف آیت نمبر 43 میں وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله کبھی توحید عنوان برکت کے عنوان سے ذکر ہوتی ہے مسئلے توحید برکت کی تعریف ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کی الاعطاء والنماء مع الخير برکت کسے کہتے ہیں ال اتاؤ مال خیر نعمت دینا نعمت میں اضافہ کرنا بمائے خیر یہ تین باتیں ہو جائیں تو اسے برکت کہتے ہیں الاؤ ون نماؤ مال خیر تفصیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ سورہ فرقان کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہی اقلی التعظیم لا ام الحدن اللہ اللہ برکت ایک ایسا کلمہ ہے تعظیم کا اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی یہ بولنا اور ماننا روا نہیں مبارک اس میں فائل کا سیگا اللہ کے لیے استعمال ہوگا ہاں مبارک اس میں مفرول مخلوق کے لیے استعمال ہوگی سورہ فرقان میں تین جگہ آیت نمبر ایک دس اور اکسٹھ تبارک الزرقان الدی لینا تبار پلوی جال تبار پلوی انشا لَكَ خَيْرًا منظال ذَلِكَ تجری من تحتی تَحْتِهَا انہار و جال کسورا تبارکلوی جالف سمائی برو جال فیح سرا جمرم منی تین مقامات ایک دس اور ایک ساٹھ سورے ملک میں یہی مسئلہ گیارہ دلائل کے ساتھ ثابت تبارک کلوی بھی الملک ملک اور اس پر گیارہ دلائل لوگ گیارہویں دیتے ہیں برکت کو حاصل کرنے کے لیے گیارہویں دیتے ہیں برکت کے حاصل کرنے کے لیے حال یہ ہے کہ برکتیں ڈالنے والا تو اللہ ہے گیارہویں والوں پہ رد گیارہ دلائل کے ساتھ سورہ ملک میں کبھی قرآن برکت کا مسئلہ دلیل کے بعد تفریان ذکر کرتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر چودہ میں تبارک سورہ رحمان پوری صورت اسی مسئلے برکت پہ ہے آخر میں تفرین فرمائے فتبارک اللہ برکت کا مسئلہ سورہ رحمان کی آخری آیت دیکھے تبارکس مربی کا زلجلا لیول اکرام وہاں دلائل ذکر ہوئے اللہ کی توحید کے تو آخر میں فرمائے تبارک کس مربی کا زل جلا کبھی توحید بعنوان تصبیح ذکر ہوتی ہے لیکن تصوی کبھی امر کے سیگے سے سب اسم ربک کل آلہ سور اعلیٰ کی پہلی آیت کبھی ماضی کے سیرے سے سب بحل اللہ کبھی مزارے کے سیرے سے یسبح سب سورہ صافات اور سورہ جمعہ پہلی آیت سورہ حشر میں کبھی بطور مصدر ذکر ہوا سبحان الذي اسرا بھی آبدی من المسجد الحرانی لل مسجد اقسا بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مصدر ہے سبحان اس توحید پر مشرقین کے نو شبہات ہے توحید پر مسلے توحید پر مشرقوں کے شبہات حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ سے ہمارے اساتذہ نقل فرماتے ہیں کہ مشرق منکر توحید کے نو شبہات ہیں مسلح توحید پر ایک الانکار نہیں مانتے یہ سور صافات آیت نمبر پینتیس میں سور صافات آیت نمبر پینتیس ان ہم کانو ادا کی لم لاست اور سورہ سات چھ نمبر آیت ون تل کلم انم شوس بیرولہ انکار کرتے ہیں دوسرا طریقہ توحید سے انکار کرنے کا الخسوما جگڑا سورہ انام آیت نمبر پچیس میں سوریا نام آیت, آیت نمبر پچیس الخصومت اور سورہ نام ایک سو اکیس نمبر آیت سورہ زخرف آیت نمبر اٹھاون سورہ مومن آیت نمبر سینتالیس اور آیت نمبر چھپن آیت نمبر پینتیس اور سورہ مومن کی چار اور پانچ نمبر آیت میں خصومت جھگڑا مشرکوں کا ماہدین موحدی، کے ساتھ سورہ حامم سجدہ آیت نمبر چھبیس ہر نبی سے اسی مسئلے توحید پہ جھگڑا کیا انہوں نے سورہ ہود آیت نمبر بتیس میں نوح علیہ سلام سے لڑائی اسی طرح دوسرے انبیاء سے سورہ ہد ترپن اور بہاسٹھ نمبر آیت میں سورہ یاسین میں بھی یہ خصومت تیرہ چودہ نمبر آیت میں ذکر ہے سورہ مومن میں سورہ قمر میں سورہ نمل آیت نمبر پینتالیس میں صالح علیہ سلام سے ان کا جھگڑا تیسرا شبہ انکار توحید کے لیے تیسرا طریقہ مشرقوں کا توسل بال وسائل شرکیہ توسل بال وسائل شرکیہ مانا بدما اللہ ذلفا ہم تو ولی کی عبادت نہیں کرتے تعظیم کرتے ہیں ولی کی تعظیم کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر تین توسل بالوسائل وسائل شرکیہ یونس آیت نمبر اٹھارہ یابدون یہ عقیدہ توسل بالوسائل وسائل کا یہود و نصارہ کا بھی تھا سور بقر آیت نمبر اناسی اور ایک سو گیارہ اور سور معیدہ آیت نمبر اٹھارہ چوتھا شبہ اور چوتھی دلیل مشرکوں کی انکار توحید سے قیاس فاسد اللہ کا قیاس بندوں پہ کرتے جج کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے اوپر کی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے بلف لگانے کے لیے بٹن کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے لیے اللہ کی اولیاء وسیلوں کی ضرورت ہے سورہ نحل میں یہ قیاس باطل اور فاسد آیت نمبر 73 اور 74 میں اور سورہ یاسین 78 نمبر آیت میں جب ایک مسئلہ نہ سے سری سے معلوم نہ ہو تو فکا قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس صحیحہ کرتے ہیں قیاس مظہر ہے حکم شرعی کے لیے مثبت نہیں ہے مشروط برائت ہے پانچویں دلیل مشرکوں کی اتباع لابا آبا کی تابے توحید کے مسئلے کو بیان کرنے والے جب مسئلے توحید بیان کریں تو مشرک کہتے ہیں ہم باپ دادا کے دین پہ ہیں سورہ بقرہ 170 اور سورہ معدہ 104 اولو کان اول و خان آبا املاقیلون اش اولا ہاں جو بڑے قابل اتباع ہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے وہ انبیاء ہیں انبیاء کے تابیدار ہیں گرچ مادارے تقلید امام قول او باشد مدلل بردوام نیس کو بے دلیل اے علیل نیس ہر کسرا ولے علم دلیل آیت باشد دلیل یا خبر یا بری ہر دو کے یا پسر اجتہاد سر اشتہاد کار اشتہاد ناکار نا نا ہر نا اشتہاد کار ہر نا کار سبب جز اتبا چارس تکلید امام تو قرآن و سنت کی تابے میں چلو انشاءاللہ ان آیتوں پہ ہم تفصیل کریں گے یہ ہم آپ کو مختصرا بتا رہے ہیں ان تمام مسائل پر تفصیلی گفتگو آیات مقدسہ میں ہوں گی چھٹا راستہ اور چھٹی دلیل اور شبہ مشرکوں کا توحید پر اتباع زن ہے گمان کی تاب ہو سکتا ہے کہ سن لیں ہو سکتا ہے کہ کام ہو جائے سورہ یونس آیت نمبر چھتیس سورہ یونس آیت نمبر چھیاسٹھ سورہ نجم آیت نمبر تیئیس سورہ نجم آیت نمبر اٹھائیس سورہ نعام آیت نمبر ایک سو سولہ ساتواں طریقہ انکار توحید کے لیے مشرقوں کا ساتواں شبہ تقول اللہ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے اللہ کی طرف منسوب کرنا سورہ آراف 28 نمبر آئے تھے علی اللہ آٹھواں شبہ منکرین کا الافتراء افترا اللہ افطرا عام ہے قولن ہو یا فعلن ہو تقول خاص ہے قولن سور آراف آیت نمبر سینتیس سور یونس آیت نمبر انسٹھ نواں اور آخری شبہ منکرین کا وہ اتخاذ الولد والا شبہ ہے دیکھو ایک تولید الولد ہے بچہ پیدا ہونا کسی سے اس کو تولید الولد کہتے ہیں اپنا بچہ ایک اتخاذ الولد ہے کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہنا جیسے سورہ یوسف میں جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے خرید کر گھر لے گئے تو اپنی بیوی زلیخا کو کہا اکریمی مسواہ ہوسائن فانہ او نتخذه ولدا بیٹا تو کسی کو اور کا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اتخاذ الولد او نتخذه ولدا یا سر قصص نو نمبر آیت میں فرعون نے جب موسا علیہ السلام کو اٹھایا صندوق میں تو رضی اللہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا تخت الوح فعنا فانہ ولدا مت قتل کرو اسے قریب ہے کہ ہمیں فائدہ اور نفع دے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے تو اتخاذ الولد کسی کے بیٹے کو بیٹا بنانا اور ایک تولید الولد ہے تولید الولد والا عقیدہ تو نہیں تھا اتخاذ الولد والا عقیدہ تھا اور یہ بہت خطرناک شبہ ہے آج بھی یہی چل رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام مزارات والے اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں پشتوں میں کہتے ہیں نیازول دی دا اللہ نیازول دی بس دینوں پارسی تمام شب پختو کی ہوئی داد اللہ نیازبین دی اور نیازولی دی وکال ال تخ اللہ آیت نمبر ایک سو بقرہ سور بقرو گور ہے وکال ال تخض اللہ اور وائی دئی نیولی دے اللہ نائب کال التخل اللہ ودا کہتے ہیں یہ پکڑا ہے اللہ نے چہیتوں کو اتخاذ الولد چہی تھے پاک ہے اللہ نائبوں سے پاک دے اللہ دنیا زولون بلہو مافس سماواتی ورد بلکہ خاص اللہ کے لیے ہے اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے قل اللہو قانتون سب کے سب اللہ کے سامنے آجز ہیں بدیع السماوات ول اللہ نے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا ویدا قدا امرن ف انما یقول الہو کن فون اور جب اللہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرے تو کہہ دیتا ہے اسے موجود ہو جا تو موجود ہو جاتی ہیں اب یہاں باد ساتھی اردو کا مطالبہ کرتے ہیں بعض پشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں ہم دیکھیں گے جس طرف ساتھیوں کی کثرت ہو اسی زبان میں انشاءاللہ پھر درس کرنے کی کوشش کریں گے تو اتخاذ الولد یہاں اتخلا ولادا پانچ جواب ہوئے اس کے پانچ ایک صبح نہ دوسرا بلو ما فی السماوات اردے تیسرا کل اللہ قانتون چوتھا بدیو سماواتی والا پانچ وا خدا امر فما کن فی سورہ نام کی آیت نمبر سو میں بھی ہے اور سورہ یونس آیت نمبر 68 سورہ مریم دیکھے آیت نمبر 88 یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے چہیتوں کو پکڑا ہے اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا یہ اللہ پہ اپنے ناز و ادا اور محبوبیت کی وجہ سے کام کرا دیتے ہیں تو جواب ہوا وکال التخر رحمان والدا کہتے ہیں یہ مشرک پکڑے ہیں رحمان ذات نے ولد نائب چہیتے لقد جی تم شی اندا یقیناً آئے ہو تم ایک بات اور ایک چیز کو جو بہت سخت ہے ناروا من نمن ہو الارض الردو الجبال الجالحدا قریب ہے آسمان کہ پگل جائیں اس بات کے خطرناک ہونے کی وجہ سے من ہو اس کے اتخاد اتفاد الرحمان والد یہ قول اتنا خطرناک ہے کہ قریب ہے آسمان کے پگل جائیں اس کی وجہ سے وطن شکل اردو اور پھٹ جائے زمین و تخر حد اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونا گر جائیں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بات کی وجہ سے اندا رحمانی ولدا کہ یہ لوگ پکارتے ہیں رحمان ذات کے لیے نائب مانتے ہیں اور پکارتے ہیں نائبوں کو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں گالی دیتا ہے تو صحابہ کرام نے استفسار کیا کیا گالی ہے بندہ اللہ کو شتم کرتا ہے کیا کیا ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے اتخد اللہ تو یہ اللہ کو گالی دینا ہے اتنی خطرناک بات ہے کہ آسمان پگھل جائیں زمین اس سے پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہت خطرناک تو ہم نے مقاصد اربا عالیہ میں سے ایک مقصد اللہ کی توحید کا مسئلہ مختصرا مختصرا بیان کر دیا باقی مقاصد کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس میں کریں گے اقول قولی هذا استغفر اللہ علی ولکم ولی سا المسلمین فستقف الغفر الرحیم اے اللہ یہ جو وبا عام پھیل چکی ہے جس کی وجہ سے تیری مسجدوں کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں اللہ مدارس کی رونقیں اور دروس قرآن کی رونقیں بھی مان پڑ گئی ہیں اے اللہ اس وبا کو ختم کر کے اپنے گھر اپنے درس اپنے قرآن کے دروس کی رونقوں کو آباد کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ جتنے رفقا جہاں جہاں کہیں بھی قرآن کے درس میں شامل ہو رہے ہیں اور شوق اور محبت اور ادب کے ساتھ قرآن کو سنتے ہیں سیکھتے ہیں یا اللہ قرآن کی برکتیں مجھے اور ہمارے ان تمام رفقا کو دے دے تمام امت مسلمہ پر قرآن کی برکات کو نازل فرما دے تیری کتاب کا بہت بڑا حق ہے ہم پر اللہ تیری کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ قرآن کے دروس کی بہاریں ہمیں پھر دکھا دے اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ مسجدوں کو آباد کر دے یا اللہ مسجدوں کو آباد کر دے دروس کو آباد کر دے یا اللہ تیری کتاب کے علوم کے پیاس طلبا قرآن کے دروس میں شامل ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں یا اللہ ان کی ان پیاس کو بجانے کے لیے دروس کو آباد کر دے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور ہمارے عور فقا ہمارے اساتذہ اور ہمارے تلامزہ اور ہمارے رشتے دار سب اللہ ہر قسم کی آفات اور مصائب اور آلام اور اسقام سے سب کو محفوظ فرما دے جتنے رفقا بیرونی ممالک میں ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے اے اللہ سب سارے مسلمان اور سب امت مسلمہ جتنے بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کی حالت اظہار پہ رحم فرما دے صلی اللہ تعالیٰ